محترم میری عزیز بیٹھیوں اور بھائیوں سلام رحمد جیسا کہ آپ نے پروگرام سے دیکھ لیا ہوگا اور ابھی ابھی اعلان بھی کیا گیا ہے میرے آج کے کتاب کا عنوان ہے ہیں کواکب کچھ نظر آتے ہیں کچھ میں سمجھتا ہوں کہ آپ میں سے شاید اکثر احباب کو یہ عنوان کچھ عجیب سا دکھائی دے گا لیکن اس سے کہیں زیادہ عجیب ہوں گے وہ حقائق جو اس عنوان کے تابع آپ کے سامنے آئیں گے اور اس کے بعد جب ان عجائبات پر پڑے ہوئے پردے اٹھیں گے تو عجیب تر حقیقتیں بے نقاب ہوں گی مثلا ہم صبح سے شام تک سینکڑوں الفاظ بلا تکلف بولتے اور بیسیوں اصطلاحات بلا تعمر استعمال کرتے ہیں لیکن اگر ہم کبھی سوچنے بیٹھیں تو یہ عجیب حقیقت ہمارے سامنے آئے گی کہ ان میں سے بیشتر کا کوئی متعین مفہوم ہمارے ذہن میں نہیں ہوتا اگر ان الفاظ و اصطلاحات کا دائرہ ہماری روزمرہ کی نجی زندگی تک محدود ہو تو اس سے کچھ زیادہ حرج واقعہ نہیں ہوتا لیکن جب ان کا تعلق زندگی کے اجتماعی مسائل سے ہو تو اس کے نتائج بڑے دور رس اور عواقب بڑے مزرت رساں ہوتے ہیں آپ ذرا اس حقیقت پر غور فرمائیے کہ آج دنیا میں قریب ستر کروڑ مسلمان بستے ہیں ہم ساری دنیا کو سامنے نہ بھی رکھے تو بھی صرف اس حصہ پاکستان میں قریب چھ کروڑ مسلمان رہتے ہیں ان میں سے ہر شخص اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے لیکن اگر آپ ان میں سے کسی سے پوچھیں کہ مسلمان کہتے کسے ہیں تو اول تو وہ کوئی متعین جواب ہی نہیں دے سکے گا اور اگر کوئی جواب دے گا تو ایک کا جواب دوسرے سے نہیں ملے گا یہ عوام تک ہی معدود نہیں تھے اس میں ہمارے مذہب کے اجارہ دار علماء کرام بھی برابر کے شریک ہیں آپ کو یاد ہوگا کہ جب انیس سو ترپن کے فسادات پنجاب کے سلسلے میں تحقیقات کے لیے منیر کمیٹی قائم ہوئی ہے، وہی تھی تو انہوں نے ملک کے بلند پایا علماء سے یہی سوال پوچھا تھا کہ مسلمان کسے کہتے ہیں اس کے جواب میں اکثر و بیشتر نے تو اتنا کہہ کر پیچھا چھڑا لیا کہ یہ سوال ایسا نہیں جس کا جواب ارتجارت دیا جا سکے اس کے لیے خاصا نوٹس چاہیے یہ بتانے کے لیے کہ مسلمان کسے کہیں اور جن حضرات نے جواب دیا ان میں سے کسی ایک کا جواب دوسرے سے نہیں ملتا تھا اس کے بعد ان علماء کی طرف سے یہ مطالبہ تو مسلسل ہوتا رہا کہ آئین میں یہ شف درد ہونی چاہیے کہ مملکت کے صدر کے لیے مسلمان ہونا ضروری ہے لیکن مسلمان کی تعریف یعنی ڈیفینیشن متعین کرنے سے ہر ایک گریز کرتا رہا. اس سال مرکزی اسمبلی کے ایوان میں پھر یہ سوال اٹھایا گیا تو اس کا جواب سارے ملک کے علماء کرام میں سے صرف ایک شاہ احمد مورانی رکن مرکزی اسمبلی نے دیا اور جو جواب انہوں نے دیا اس کی مخالفت چاروں طرف سے ہونی شروع ہو گئی ممکن ہے آپ یہ کہہ لیں کہ سوال کا جواب آسان ہے یعنی مسلمان اسے کہتے ہیں جو اسلام کا ماننے والا ہو لیکن جب آپ سے پوچھا جائے کہ اسلام کسے کہتے ہیں تو آپ کے ذہن کی گاڑی پھر رک جائے گی اس کا آپ کے پاس کوئی متعین جواب نہیں ہوگا کہ اسلام کسے کہتے ہیں اس سے آپ عزیزہ نے من اندازہ لگائیے کہ یہ امر کس قدر باعث تعجب اور وجہ حیرت ہے کہ دنیا بھر کے مسلمان متفقہ طور پر یہ بھی نہ بتا سکے کہ اسلام کہ اسلام کہتے کسے ہیں اور مسلمان کی تعریف کیا ہے اور یہیں سے یہ حقیقت بھی سمجھ میں آ جائے گی کہ مسلمانوں کی اس ستر کروڑ آبادی میں جو اس قدر تشدد و اختراق اور اس قدر انتشار و خلفشار اس قدر نظاعت و اختلافات اور اس قدر فقدان وحدت و عدم اتحاد ہے تو اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ان میں فکری وحدت نہیں اور یہ حقیقت ہے کہ ہے زندہ فقط وحدت اختار سے ملت وحدت و فنا جس سے وہ الہام بھی الہام ہم میں سے عوام نے کہ جنہیں آپ جمہور مسلمان یا امت کا گروہ عظیم و کثیر کہہ لیجئے انہوں نے تو کبھی سوچا ہی نہیں کہ جب ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے لیکن جنہیں خواص یا طبقہ علماء کہا جاتا ہے انہوں نے بھی سوچا ہے تو ان کی سوچ ان کے اپنے فرقہ کے چاہے زمزم میں گھر کر رہ گئی یعنی وہ حضرات شاید اتنا تو بتا سکے کہ سنی کسے کہتے ہیں اور شیعہ کسے پھر سنیوں میں اہل حدیث کسے کہتے ہیں اور اہل فکا کسے پھر اہل فکا میں سے ہنسی کسے کہتے ہیں اور شافعی کسے مالکی کسے کہتے ہیں اور ہمبلی کسے دیوبندی کسے کہتے ہیں اور بریلوی کسے لیکن ان میں سے متعین طور پر کوئی نہیں بتا سکے گا کہ مسلمان کسے کہتے ہیں اور اسلام کیا ہے پروفیسر وائٹ ہیڈ نے کہا ہے کہ اگر کسی پرابلم کو ڈیفائن کر دیا جائے تو اس سے آدھا مسئلہ حل ہو جاتا ہے اس کے نا پر میں عرض کروں گا کہ اگر آج کوئی صاحب درد اس امت منتشرہ میں وحدت پیدا کرنے کے لیے اٹھے تو اس کے لیے سب سے پہلے کرنے کا کام یہ ہوگا کہ وہ اس اسلام کے بنیادی تصورات کا مخہوم متعین کرے جس کی طرف یہ امت اپنے آپ کو لفظنی سے ہی منسوخ کرتی ہے اس کے سوا مسلمانوں میں وحدت تو ایک طرف اتحاد پیدا کرنے کی بھی کوئی صورت ممکن نہیں وحدت فکر وہ بنیاد ہے جس پر وحدت عمل کی عمارت استوار ہوتی ہے اور اسی وحدت فکر و عمل کا نام امت کی وحدت ہے میں برادران گرام قدر پرانے کریم کا طالب علم ہوں میں نے اپنی عمر کا بیشتر حصہ اس کتاب عظیم کی روشنی میں اپنی بصیرت کے مطابق اسلام کے بنیادی تصورات کا مفہوم متعین کرنے میں سرب کیا ہے اور میری اس کوشش کا ماحصل میری تصانیف کے اور میں محفوظ ہے بالخصوص لغات القرآن میں میں آج کی نشست میں آپ احباب کے سامنے ان میں سے چند ایک اہم تصورات کا مفہوم پیش کرنا چاہتا ہوں میں اتنا عرض کر دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ میرا تعلق نہ کسی مذہبی فرقہ سے ہے نہ کسی سیاسی جماعت سے اس لیے میرے پیش کردہ مفاہیم کی بنیاد پرانے کریم ہے نہ کہ کسی خاص فرقہ کے متقدات اگر آپ احباب ان مفاہین سے متفق ہوں تو ہو المراد لیکن اگر آپ کو ان سے اختلاف ہو تو میں کسی کو مجبور نہیں کروں گا کہ وہ انہیں ضرور صحیح تسلیم کرے لیکن اتنا پھر بھی کہوں گا کہ جب تک دین کے بنیادی تصورات کا متفق علیہ مفہوم متعین نہیں ہوتا امت میں وحدت پیدا نہیں ہو سکتی امتوں کی وحدت ان کے افراد کے قلب و نظر کی ہم آہنگی سے پیدا ہوتی ہے علامہ اقبال کے الفاظ میں چیز ملت اے کے گوئی الہ اے لا الہ کہنے والے تمہیں معلوم ہے کہ ملت کسے کہتے ہیں ملت کی لیبینیشن کیا ہے اس کی خصوصیت کیا ہے اس کا امتیازی نشان کیا ہے اور وہ یہ ہے کہ با ہزار چشم گودن یقا کیاس ملت ہے کہ گوئی لائے لا با ہزاراں چشم یک نگاہ اور یہ با ہزاراں چشم گودن نگاہ اسی صورت میں ممکن ہے جب تمام افراد امت کے سامنے دین کے تصورات کا متفق علیہ مفہوم متعین ان تمہیدی گزارشات کے بعد ہم اصل معذو کی طرف آتے ہیں سب سے پہلے ہم اسلام کو لیتے ہیں قرآن کریم میں ہے کہ کائنات کی ہر شے اس قانون کے سامنے سر تسلیم خم کیے ہوئے ہے جو اس کے لیے تجویز کیا گیا ہے لہو اسلم من سے سماوات ول اسی لفظ اسلمہ سے اسلام ہے یعنی کسی کے سامنے جھکنا سر تسلیم خم کرنا دوسری جگہ اسے لفظ سجنا سے تعبیر کیا گیا ہے یہاں کہا ہے کہ و للہ ہے یش جن کے سماوات و کائنات میں جو کچھ ہے قوانین خداوندی کے سامنے سجدہ ریز ہے اشیائے کائنات کا اس طرح قوانین خداوندی کی اطاعت کرنا ان کے اختیار و ارادے سے نہیں انہیں اختیار و ارادہ دیا ہی نہیں گیا وہ ان کی عتائت کے لیے مجبور ہیں انہیں ان قوانین کے خلاف مجال سرکشی نہیں یا رائے سرتابی نہیں سورہ نہل میں ہے ولّہ یشجد وافل سماوات و مافل ارد مندا بتن وائے کتو ہم لا یسکت مروم <بِرُون> کائنات کی پستیوں اور بلندیوں میں جو کچھ ہے وہ جاندار اشیاء ہوں یا مظاہر فطرت سب قوانین خدا بندی کے سامنے, سامنے سجدہ ریز ہیں اور ان سے کبھی سرکشی نہیں برتنے ان کی کیفیت یہ ہے کہ وہ یف علون جو کچھ ان سے کہا جاتا ہے وہ اس کی تعمیل کیے جاتے ہیں ان کی اس روش زندگی کو اسلام کہا جاتا ہے یعنی قوانین خداوندی کی اطاعت یا سر اطاط بلا, بلا کم و کاسٹ اطاط یہ صرف اسلام ہے الاسلام ابھی نہیں آیا یہ عربی زبان سے واقف حضرات جانتے ہیں کہ دونوں میں فرق کیا ہے فرق وہ ہے انگریزی میں جسے ڈیفینیٹ اور انڈیفینیٹ کہا کرتے ہیں اسلام ایک عمومی کیفیت ہوئی کائنات کی اشیاء کے متعلق اور اب اس کے بعد گا اسلام جو آئے گا ال اسلام اس پہ ہم آ جاتے ہیں اشیاء کائنات کی تو یہ کیفیت ہے کہ وہ سب کی سب ان قوانین کے مطابق زندگی بسر کیے جا رہی ہیں جو ان کے لیے تجویز کیے گئے ہیں کیونکہ وہ ایسا کرنے پر مجبور ہیں لیکن انسانوں کو صاحب اختیار پیدا کیا گیا ہے اس لیے انسان کا جیت چاہے تو ان قوانین کی اطاعت اختیار کر لے اور جی چاہے ان کی خلاف ورزی کرے ان قوانین کی دو قسمیں ہیں ایک وہ جن کا تعلق انسان کی طبیعی زندگی فزیکل لائف سے ہے یہ وہی قوانین ہیں جن کا اطلاق دیگر حیوانات پر بھی ہوتا ہے اگر انسان ان قوانین کے مطابق زندگی بسر کرتا ہے تو اس سے اتنا ہی ہوتا ہے کہ وہ تندرست و توانا رہتا ہے اس کے طبی جسم کی کیفیت خوشگوار ہوتی ہے لیکن اس میں شرف انسانیت کی کوئی بات نہیں ہوتی یہ قوانین فطرت کے دوسرے قوانین کی طرح علوم سائنس کے ذریعے دریافت کیے جا سکتے ہیں ان میں سے بیشتر قوانین صدیوں سے دریافت شدہ چلے آ رہے ہیں باقی ایسے ہیں جن میں نئے نئے سائنٹیفک انکشافات ہوتے رہتے ہیں دوسری قسم کے قوانین وہ ہیں جن کا تعلق انسان کی ذات کی نشو نما اور اس کی تمدنی زندگی کے نظم و ضبط سے ہے یہ قوانین اسے دہی کے ذریعے ملے ہیں اور اب قرآن کریم کی دفتین میں محفوظ ہیں انسان کا ان قوانین کے سامنے سر تسلیم ہم کرنا ال اسلام کہلاتا ہے طبی زندگی سے متعلق قوانین کی اتاد تو انفرادی طور پر کی جا سکتی ہے اور کی جاتی ہے لیکن ان قوانین کا اتباع ایک نظام کے تابے ہی ممکن ہے نظام کے لیے قرآن میں دین کا لفظ آیا ہے یہ لفظ ہر نظام حیات کے لیے بولا جا سکتا ہے لیکن جب الاسلام کو نظام حیات کے طور پر اختیار کیا جائے تو اس وقت یہ لفظ انڈیفینٹ سے ڈیفینٹ ہو جائے گا اور ادین کہلائے گا اسی لیے قرآن میں ہے کہ ان ندین ان دلہ ہل اسلام دین اللہ کے نزدیک الاسلام ہی ہے دوسری جگہ اس کی وضاحت ان الفاظ سے کر دی کہ بمئی جب تک غیر ال اسلام دینن فلیں یوکملا من ہو و من الاطرین جو شخص الاسلام کے علاوہ کوئی اور دین نظام حیات تلاش اور اختیار کرے گا تو میزان خداوندی میں وہ قابل قبول نہیں ہوگا اور وہ دیکھ لے گا کہ آخر العمر وہ کس قدر خسارے میں رہتا ہے میں نے ابھی ابھی کہا ہے کہ الاسلام پر انفرادی طور پر عمل پیرا نہیں ہوا جا سکتا اجتماعی طور پر ہی ہوا جا سکتا ہے یعنی ایک نظام حیات کے تابع جسے اب دین کہہ کر پکارا گیا ہے دور حاضر کی اصطلاح اس میں اسے نظام مملکت کہا جاتا ہے قرآن میں قوانین حکومت یا نظام مملکت کے لیے یہی لفظ آیا ہے مثلاً سورہ یوسف میں ہے کہ حضرت یوسف اپنے بھائی بل یامین کو اپنے پاس روک لینا چاہتے تھے لیکن ماں کانا لے جا فحا فی دین الملک وہ وہاں کے بادشاہ کے قانون حکومت کی روح سے ایسا نہیں کر سکتے تھے یہاں دین کا لفظ قانون حکومت کے لیے آیا سورا یا نور میں زانی اور زانیہ کی سزا کا حکم آیا ہے جس کے ساتھ کہا گیا ہے کہ یہ سزا جماعت مومنین کے سامنے دی جائے ولاخم بے حما راست فی دین اللہ اور تم دین اللہ کے مقابلے میں قطن نرمی نہ برتو یہاں ضابطۂ تعزیرات کے لیے دین اللہ کی اصطلاح آئی ہے یہی <سلام> دین اللہ ہے جس کے متعلق کہا گیا ہے کہ انل حکم الا اللہ یاد <سلام> <سلام> رکھو حکومت کا حق صرف خدا کو حاصل ہے امرا اللہ تاب اللہ ال اس نے حکم دیا ہے کہ اس کے سوا کسی کی اطاعت اور معقومیت اختیار نہ کی جائے ظال کر دین القیم یہی نظام مملکت سب سے محکم ہے اس نظام خداوندی دین اللہ کے تمکن اور استحکام کے لیے اپنی مملکت کا وجود لا یم سورہ نور میں ہے واد اللہ تم میں سے جو لوگ قوانین خداوندی کی صداقت پر یقین رکھیں اور ان کے مطابق صلاحیت بخش کام کریں خدا نے وعدہ کر رکھا ہے کہ وہ انہیں اسی طرح ملک میں حکومت ادا کر دے گا جس جس, جس طرح اسی قسم کی قوموں کو ان سے پہلے حکومت عطا ہوتی رہی اس حکومت کا مقصد کیا ہوگا فرمایا والا یو مکے نن لہوم دینا ہوں اس کا مقصد یہ ہوگا کہ اس سے اس دین کو تمکن حاصل ہو جائے جسے خدا نے ان کے لیے پسند کیا جس سے واضح ہے کہ اپنی آزاد مملکت کے بغیر الاسلام پر عمل پیرا ہونا ناممکن ہے جب اپنی مملکت نہ ہو یا مملکت تو ہو لیکن اس میں ال اسلام کو بطور اب دین کی اختیار نہ کیا گیا ہو تو اس صورت میں اسلام دین نہیں رہتا عام اصطلاح میں مذہب بن جاتا ہے قرآن کریم میں مذہب کا لفظ نہیں آیا اس لیے کہ ال اسلام میں مذہب کا تصور ہی نہیں مذہب میں اسلام یا دین سے مفہوم لیا جاتا ہے خدا اور بندے کے درمیان پرائیویٹ تعلق جسے پوجا پاٹ پرستش مندگی یا دیگر رسوم و مناسب کی ادائیگی کے ذریعے قائم کیا جاتا ہے اس وابستگی کا تعلق محض عقیدہ سے ہوتا ہے اس سے زیادہ اس کی حقیقت کچھ نہیں ہو سکتی مذہبی پیشوائیت دین کے اس قر بے روح اور جسد بے جان کو قائم رکھتی ہے کیونکہ اس سے ان کے مفاد وابستہ ہوتے ہیں یہ محض فریب تخیل ہوتا ہے جو حقائق کے سامنے ٹھہر نہیں سکتا یہ دین کی ممی شدہ لاش ہوتی ہے جسے مردہ پرست محنیتیں تقدس کے تابوتوں میں محفوظ رکھتی ہیں کے لیے کیونکہ اپنی مملکت کی ضرورت نہیں ہوتی اس لیے یہ ہر مملکت اور ہر حکومت میں پنپتا رہتا ہے اور حکومتیں بالعموم اس کی آزادی دے دیتی ہیں ہمیں انگریز کی حکومت میں بھی مذہبی آزادی حاصل تھی اور اب ہندوستان میں بھی مسلمانوں کو مذہبی آزادی حاصل ہے لیکن کوئی حکومت دین کی آزادی نہیں دے سکتی کیونکہ دین تو اپنی آزاد مملکت قائم کرتا ہے کیونکہ مسلمانوں کی نگاہوں سے دین کا تصور صدیوں سے اجد ہو چکا ہے اس لیے یہ بھی دیگر اہل مذاہب کے کتبوں میں اسلام کو مذہب کہہ کر پکارتے ہیں اور انگریزی زبان میں اس کا ترجمہ ریلیجن کرتے ہیں اسلام بحثیت اب دین کے اس وقت دنیا میں کہیں بھی نہیں ہے ہاں کباق کچھ نظر آتے ہیں کچھ اسلام بحیثیت ادین کے اس وقت دنیا میں کہیں بھی نہیں ہر جگہ خواہ وہ مسلمانوں کی اپنی سلطنتیں ہوں یا مسلمان غیر مسلموں کے زیر حکومت رہتے ہوں یہ مذہب کی شکل میں موجود ہے اور مذہب کا لفظ تک پرانے کریم میں نہیں تھا اب ہم اس لفظ کی طرف آتے ہیں جیسا کہ میں نے شروع میں کہا ہے جس کے, استعمال کے جو استعمال کے لحاظ سے دنیا کے ہر گوشے میں بیک وقت کروڑوں زبانوں پر ہوتا ہے لیکن مفہوم کے اعتبار سے جس کی یہ کیفیت ہے کہ کوئی دو ذہن بھی اس کی متفق علیہ ڈیفینیشن متعین نہیں کر سکتے وہ لفظ ہے مسلمان پرانے کریم میں یہ لفظ اس شکل میں نہیں آیا مسلمان کی شکل میں. اس کی جگہ اس میں مسلم کا لفظ آیا ہے جس کی جگہ مسلمون اور مسلمین آتی ہے مانوی لحاظ سے مسلم سے مراد ہوگی قوانین خداوندی کے سامنے سر تسلیم ہم کرنے والا یعنی ال اسلام کا پیرا ہو لیکن اس کا یہ مفہوم تو ادین کی روح سے ہوگا جس میں اسلام کو بطور نظام حیات اختیار کیا جائے گا مذہب میں چونکہ خود اسلام کا مفہوم ہی متین نہیں اس لیے مسلمان کا مفہوم کس طرح متین ہو سکتا ہے یہ وجہ ہے جو ہمارے علماء کرام مسلمان کی کوئی متفق علیہ تعریف نہیں پیش کر سکتے یہ علماء خود مذہبی پیشوا ہیں دین سے ان کا کوئی تعلق نہیں دین میں مذہبی پیشوائیت کا وجود ہی نہیں ہوتا قرآن کریم کی ایک اہم بنیادی اصطلاح کی مان ہے مذہب میں پہنچ کر ایمان کے معنی خیز کے ہو جاتے ہیں جس سے مراد ہوتی ہے مذہبی مسلمات کو بلا دلیل و برہان اور بغیر علم و بصیرت آنکھیں بند کر کے ماننا لیکن دین میں اس کا مطلب ہوتا ہے وہی کی عطا کردہ اقدار و اصول و احکام کو البجل بصیرت دل اور دماغ کے کامل ال اطمینان اور سکون کے ساتھ حقیقت تسلیم کرنا غور و فکر اور دلیل و برہان کے بغیر کسی بات کے تسلیم کرنے کو قرآن ایمان ہی تسلیم نہیں کرتا چنانچہ قرآن کریم میں مومنین کی خصوصیت یہ بتائی گئی ہے کہ ولزین ازا زب کے رو بےآتے رب لم یر رو الحسم وم یہ وہ لوگ ہیں کہ اور تو اور جب ان کے سامنے آیات خداوندی بھی پیش کی جاتی ہیں تو یہ انہیں بھی اندھے بہرے بن کر تسلیم نہیں کرتے ایمان کی یہ میں محسوس کرتا ہوں کہ میں یہ کچھ کہہ رہا ہوں اور محسوس ہو رہا ہے غالباً کہ ہمارے سینے سے بہت کچھ چھنتا جلا جا رہا ہے بہت سی چیزوں سے ہم معروم ہوتے چلے جاتے ہیں لیکن عزیزان جب تک یہ لا الہ نہ ہوگا الت لا تک ہم نہیں پہنچ سکتے یہ باطل کے سکے جیبوں سے نکل ہی جائیں تو اچھا ہے پتہ نہیں کہاں دھوکہ دے جائیں قرآن کریم اپنے ہر دعوی کو دلائل و براہین کی روح سے پیش کرتا ہے اور اپنے مخالفین سے بھی یہی مطالبہ کرتا ہے کہ اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو ہاتھوں برہانہ تم ان کم تم اس کی تائید میں دلیل و برہان پیش کرو ایمان کے متعلق قرآن اس قرآنی صراحت سے واضح ہے کہ کوئی شخص جبر و اقرا سے مومن نہیں بن سکتا خاص جبر و اقرا کی نوعیت کچھ ہی کیوں نہ ہو کوئی شخص تقلید مومن نہیں ہو سکتا کیونکہ تقلید میں کسی مذہب کسی مسلط کو علم و بصیرت کی روح سے اختیار نہیں کیا جاتا اور نہ ہی کوئی شخص پیدائشی طور پر مومن ہو سکتا جائے. لیکن علم و بصیرت کی روح سے ابدی صداقتوں کو تسلیم کر لینا بھی مقصود بات نہیں مقصد اس سے یہ ہے کہ انسان ان صداقتوں کے مطابق اپنی زندگی بسر کرے یہ وجہ ہے کہ قرآن کریم نے ان الزینہ آمنوں کے ساتھ ہر جگہ وہ عمل و کی شرط عائد کی یعنی ایمان کے بعد اس کے مطابق عمل کرنے سے مقصد حاصل ہو سکتا ہے خالی ایمان سے نہیں اس اعتبار سے دیکھیے تو مسلم ہونا ہر مومن کی لازمی خصوصیت ہے یعنی ہر مومن کو مسلم یعنی قوانین خداوندی کے سامنے جھکا ہوا ہونا چاہیے اس مفہوم کے اعتبار سے قرآن کریم نے مسلم اور مومن کے الفاظ مرادف المانی بھی استعمال کیے لیکن اس کے ساتھ ہی قرآن کریم نے ایک اور بات بھی کہی ہے وہ کہتا ہے کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ایک شخص کو دین کی صداقتوں کے متعلق قلب و دماغ کا اطمینان تو ہنوز حاصل نہ ہوا ہو لیکن وہ اسلامی نظام کو کسی اور وجہ سے اختیار کر لے اور وجہ سے مراد جبر و اطراع نہیں مثلا جب مدینے میں اسلامی حکومت قائم ہوئی اور اس کے انسانیت ساز نتائج ظہور میں آنے لگے تو یہ چیز گرد و نواح کے بدلی قبائل کے لیے وجہ کشش بن گئی اور اس طرح وہ بھی اسلامی نظام مملکت میں داخل ہو گئے اس میں داخل ہونے کے بعد انہوں نے بازار میں خیش سمجھ دیا کہ وہ مومن ہو گئے ہیں لیکن قرآن کریم نے انہیں اس پر متنوع کیا اور کہا کہ تمہاری کیفیت فنوز مومنین کی نہیں ہے سورہ حضرات میں ہے کہ کالا تن آراب و آ یہ بدو کہتے ہیں کہ ہم بھی ایمان لے آئے ہیں کل لم تو ان سے کہو کہ تم ایمان نہیں لائے کیوں نہیں لا کہا ولاکن کولو اسلمنا صرف یہ کہنا چاہیے کہ ہم نے اس نظام کو تسلیم کر لیا ہم اس کے سامنے جھک گئے ہیں اب عزیزان فرق دیکھیے اسلمنا میں اور آمنہ میں کہا کہ یہ نہ کہو آمن ہم ایمان دے آئے ہیں کہو اسلمنا ہم اس نظام کے سامنے جھک گئے ہیں اور ایمان کے لیے کہا اس لیے کہ وہ لمبا جد خلین ایمانوں ایمان تمہارے دلوں کے اندر داخل نہیں ہوا بہ ہم انہیں اتنی نام دلایا کہ وہ ان تی اللہ لا ہُو لال من عام کم اگر تم نے خدا اور رسول اسلامی نظام کی اطاعت کی تو تمہارے اعمال میں کسی قسم کی کمی نہیں کی جائے لیکن اپنے آپ کو ابھی مومن مت کہو لفظ اسلم کے اعتبار سے ان لوگوں کو ہماری اصطلاح میں مسلمان کہا جائے گا یعنی مومن تو وہ ہیں مومن تو وہ ہیں کہ ایمان جن کے قلب کی گہرائیوں میں اتر چکا ہو علاح کا کتبہ فی قلوب ہوں ایمانا ایمان ان کے دلوں میں منقوش ہو چکا ہو اور مسلمان وہ ہیں جن کے ایمان کی یہ کیفیت تو نہیں لیکن انہوں نے اسلام کو بحثیت نظام زندگی اختیار کر دیا یاد رہے کہ ان لوگوں سے بھی اسلامی نظام بزور شمشیر نہیں منوایا گیا تھا اسے انہوں نے بطیب خاطر اختیار کیا تھا نہ ہی قرآن نے ان لوگوں کو منافق کہا ہے منافق وہ ہوتا ہے جو دل سے ان صداق صداقتوں کا مخالف ہو لیکن کسی مسلح کے ماتحت زبان سے اس مخالفت کا اقرار نہ کرے اور فریر دہی کے طور پر مسلمانوں کے زمرہ میں شامل ہو جائے تو یہ منافقوں کے زمرے میں بھی نہیں قرآن نے رکھا جہاں تک ہم موجودہ مسلمانوں کا تعلق ہے میری سمجھ میں نہیں آتا کہ ان کا یعنی ہمارا شمار کس کیٹیگری میں کیا جائے مومن تو ہم ہے نہیں کیونکہ بحت مجموعی ہم نے اسلام کو علا بصیرت اختیار نہیں کیا نہ ہی ہم زمانہ نزول قرآن کے آرام بدوؤں کی طرح کے مسلمان ہیں کہ ہم نے اسلامی نظام کی کشش و جاذبیت کی بنا پر اپنے آپ کو اس کی سپردگی میں نہیں دیا جیسا کہ میں بتا چکا ہوں ایمان لانے یا مسلمان ہونے کے لیے کچھ کرنا پڑتا ہے لیکن ہم کچھ کیے بغیر ہی اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں ہمارا مسلمان ہونا اس سے زیادہ کیا ہے کہ ہم ان لوگوں کے گھر میں پیدا ہو گئے جو خود ہمارے ہی جیسے مسلمان تھے اور یہ بھی واضح ہے کہ ہمارا شمار ان میں بھی نہیں ہوتا جنہیں قرآن نے منافقین کہہ کر پکارا تھا یعنی وہ جو دل سے تو کافر ہوں لیکن مسل... مس... کسی مسلحت کے تابع زبان سے اپنے آپ کو مسلمان کہیں ان حقائق کے پیش نظر دیکھیے تو قرآن نقطۂ نگاہ سے ہمارا وجود ایک تیستا سے کم نہیں لیکن اس کے باوجود بعض حقائق ایسے ہیں جن سے انکار نہیں کیا جاتا مثلاً ہم نے بے شک اسلام کو علاوز البصیرت اختیار نہیں کیا لیکن غیر شعوری طور پر ہماری اس سے کل وابستگی ایسی شدید ہے کہ جہالت کی اور بات ہے کفر کی کسی بات کو زبان پر لانے سے ہمارا دل بہل جاتا ہے خوش ہو گئے بچے کی صورت میں دوسرے یہ کہ ہم کچھ بھی ہیں یہ بڑی غورت طلب کہ ہم کچھ بھی ہیں کوئی غیر مسلم قوم ہمیں اپنے میں سے نہیں سمجھ دوسرے یہ کہ ہم کچھ بھی ہیں اللہ ان کے اس فریب کو قائم رکھے ہم کچھ بھی ہیں کوئی غیر مسلم قوم ہمیں اپنے میں سے نہیں سمجھتی وہ ہمیں اپنے سے الگ ضرور قرار دیتی اصل یہ ہے اور یہ بات بڑی اہم ہے عزیزہ نے اس میں بچت ہے اصل یہ ہے کہ اس کے باوجود کہ ہم میں کوئی بات ایسی نہیں جس کی بنا پر قرآن کی بارگاہ سے ہمیں مومن یا مسلم ہونے کی صنعت عطا ہو جائے ایک بات ایسی ہے جو ہم میں ابھی تک بطور قدر مشترک موجود ہے اور جس کی بنا پر ہم ایک منفرد تشخص کے حامل اور غیر مسلموں سے الگ قرار پاتے ہیں اور وہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہماری نسم اور آپ کی ذات اقدس و اعظم کے ساتھ ہماری والنا شیشتگی اور جان سے پارانہ جذبہ محبت و احترام یہ وہ نام نامی اور اس میں گرامی ہے جس کے متعلق ہر مسلمان کے دل کی گہرائیوں سے یہ آواز ابھرتی ہے کہ ہونا یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو چمنِ دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو یہ نہ چاہتی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو ہم بھی نہ ہو بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو تم بھی نہ ہو خیمہ اخلاق کا استاد اسی نام سے ہے نبض ہستی تفیشہ نادا اسی نام سے ہے میری بات آگے چل ہے یہ بتایا جا چکا ہے کہ اسلام مذہب نہیں دین ہے مذہب انفرادی ہوتا ہے لیکن دین اجتماعی نظام کا نام ہے اجتماعیت کا تقاضا ایک جماعت کا وجود ہے یعنی اجتماعی نظام کے لیے ایک جماعت کا وجود ناگزیر ہے عصر حاضر میں اس کے لیے قوم یا نیشن کا لفظ رائج ہے قرآن کریم نے اس کے لیے امت کی اصطلاح استعمال کی ہے اس نے جماعت مومنین کے متعلق کہا ہے کہ کن تم خیر امت ان اخر تم بہترین قوم امت ہو جسے نو انسان کی فلاح و بہبود کے لیے متشکل کیا گیا ہے مقصد عزیزان مند دیکھتے ہیں اس امت کے وجود کا بخرجت للناس عربی زبان سے واقف جو حضرات واقف ہیں وہ جانتے ہیں یہ لام ناسیہ جو ہے اس کے معنی کیا ہیں نو انسان کی منفت بخشی کے لیے تمہیں پیدا کیا گیا کیا انداز ہے قرآن کا صاحب ایک ہفتے جار ہے اس میں کہاں سے کہاں بات پہنچایا گیا ہے وہ دنیا کی قومیں انسانیت کو تباہ کرنے کے لیے وجود میں آتی ہیں یہ قوم انسانیت کی منفر بخشیوں کے لیے وجود میں آئی ہے کن تم خیرہ امت اسی لیے یہ خیرہ امت انفید اخرے جت لاس تم بہترین قوم امت ہو جسے نو انسان کی فلاح و بابود کے لیے متشکل کیا گیا ہے مذہب اور دین میں یہ بھی بنیادی فرق ہے مذہب پر خلوت گاہوں میں خانقاہوں میں غاروں میں جنگلوں میں انفرادی طور پر عمل پیرا رہا جا سکتا ہے لیکن دین پر اس طرح عمل پیرا نہیں رہا جا سکتا اس میں ورکؤ مر راکین جھکنے والوں کے ساتھ مل کر جھکنا لازمی ہے اتنا ہی نہیں بات بڑی لطیف ہے اور آگے جاتی دین کی روح سے عطا ہونے والی جنت کے متعلق بھی ارشاد ہے کہ فد فی عبادی ود جنتی میرے بندوں کے اندر شامل ہو جا اور اس طرح جنت کے اندر آ آلی شرط ہے جی وہ فد فی عبادی انفرادی طور پہ جنت کا سوال نہیں فادخلی فی عبادی ورد خلی جنتی میرے بندوں میں شامل ہو جائیں اور جنت پہ داخل دور حاضر کے سیاسی لغت میں قوم یا نیشن ان افراد کے مجموعہ کا نام ہے جو کسی خاص خطہ زمین یا خاص مملکت کی حدود کے اندر بستے ہوں خواہ ان کے نظریات زندگی اور تصور حیات کچھ ہی کیوں نہ ہو اس کے برعکس اسلام میں امت ان افراد کے مجموعہ کا نام ہے جو قرآن کریم کی صداقتوں پر ایمان لانے کے بعد اس جماعت میں شامل ہوئے ہوں خا وہ دنیا کے کسی ملک میں رہتے ہوں کوئی زبان بولتے ہوں اور کسی نثر یا قبیلہ یا خاندان سے متعلق ہوں یہ جماعت یا امت ایک مملکت قائم کرتی پہلے یہ جماعت یا امت تشکیل میں آتی ہے یہ جماعت یا امت ایک مملکت قائم کرتی ہے تاکہ اس میں اسلام ایک زندہ دین کی شکل میں کار فرما ہو اس مملکت کی حدود میں مسلم بھی ہوں گے اور غیر مسلم بھی ان دونوں کی حیثیتوں اور حقوق و فرائض میں فرق ہوگا دیکھتے ہیں آپ کہا ضرورت پڑتی ہے اس عمر کی کہ امتیاز دیا جائے ان دونوں مملکت کے اندر ان دونوں کے حقوق و فرائض میں فرق ہوگا بنا بنی اس مملکت میں بسنے والے تمام افراد کے متعلق واضح طور پر متعین اور معلوم ہونا چاہیے کہ فلاں مسلم ہے اور فلاں غیر مسلم اس وقت اسلام نے چونکہ ایک مذہب کی شکل اختیار کر رکھی ہے اس لیے اس میں کفر اور اسلام یعنی کسی کے مسلم یا غیر مسلم ہونے کے فیصلے مذہبی پیشوائیت کے فتووں کی روح فتو سے ہوتے ہیں ان فتووں سے فتویٰ دینے والوں کی انانیت یا پنڈار نفس کی تسکین تو ہو جاتی ہے لیکن ان کا عملی مفہول کچھ نہیں ہوتا جس مسلمان پر یہ کفر کا فتویٰ لگا دیتے ہیں وہ بدستور مسلمان رہتا تھا خود ان میں سے جتنے فرقے اس وقت موجود ہیں دنیا میں مسلمانوں کے ہر فرقے کے خلاف دوسرے فرقے نے کفر کا فتمہ لگا رکھا ہے اور اس کے باوجود ہر فرقہ ان غلما کا نہ صرف یہ کہ اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہے بلکہ یہ اتارٹی رکھتا ہے اپنا اپنے آپ پہ کفر کا فتویٰ لکھنے کے باوجود یہ اتارٹی لگتا ہے کہ دوسروں کے خلاف کفر کا فتوا آج کر دے کافر کافران کافر قرار دے رہے یہ <تصفيق> <تصفيق> تماشا مذہب نہیں ہو سکتا جی ان کا عملی فتو کا عملی مفہوم کچھ نہیں ہوتا حتیٰ میری بیٹیاں معاف رکھیں یہ فتوے کے ساتھ یہ شک ان کی ہوتی ہے کہ جس پہ کفر کا فتوا لگ گیا ہے اس لیے اس کا نکاح ٹوٹ گیا لیکن اس کے باوجود جی ہاں اللہ کا شکر ہے کہ اس کے باوجود وہ نکاح کی رکھنا نہیں ٹوٹتا ورنہ فتوا کفر کا کامن سے لگے ماری جائے بیوی بیچاری بارہ لیکن ان کا عملی مفہوم کچھ نہیں ہوتا عزیزان من بڑی گہری چیزیں آئی ہیں دیکھتے ہیں مذہب اور دین کا فرق کس طرح نمایاں ہوتا چلا جاتا دیکھیں یہ قواقب ہیں کیا اور نظر کیا آتے ہیں جس مسلمان پر یہ کفر کا فتویٰ لگا دیتے ہیں وہ بدفتور مسلمان رہتا ہے اس کی فتوے سے پہلے اور بعد کی حیثیتوں میں کچھ فرق نہیں پڑتا لیکن دن میں مسلم اور غیر مسلم میں فرق کرنا مملکت کے لیے آئینی طور پر ضروری ہوتا ہے کیونکہ جیسا کہ میں نے ابھی ابھی کہا ہے ان دونوں کی حیثیتوں میں آئینی طور پر فرق ہوتا ہے دین میں جب مملکت کسی فرد کے متعلق فیصلہ دے دیتی ہے کہ وہ مسلم نہیں تو اس فیصلے کے ساتھ ہی اس گروہ کا وہ اس گروہ کا فرد پراتا جاتا ہے جسے غیر مسلم کہا جاتا ہے اور جس کے حقوق و فرائض مسلم جماعت سے مختلف ہوتے ہیں اس مقصد کے لیے ضروری ہے کہ اس مملکت کے آئین میں مسلم اور غیر مسلم میں فرق کرنے کا واضح اور متعین معیار موجود ہے بل بلفاظ دیگر ایک ایسا معیار موجود ہو جس کی رو سے فیصلہ کیا جا سکے اور یہاں ذرا غور کیجیے جو میں کہہ رہا ہوں یہ بات جو تھی کہ یہ فیصلہ کیا جائے کہ یہ مسلمان ہے مسلمان ہے یا نہیں میں نے کہا اس کی بڑی دقت پیش آ رہی ہے فیصلہ کیا کیا, کیا کرے مملکت یہ فیصلہ کرے آئینی رو سے یہ فیصلہ کرے کہ ایک شخص اس امت کا فرد ہے یا نہیں آپ یہ کہیں گے کہ تم بھی تو وہیں آ سے اگر مسلم یا مسلمان ہونے کی ڈیفینیشن ذرا مشکل تھی تو یہ جو تم کہتے ہو کہ امت کا، اس امد کا فرد ہے یا نہیں اس کے لیے بھی تو وہی مشکل پیش آئے گی جی. لیکن اس کے لیے یہ مشکل پیش نہیں آئے گی اور اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ ان دونوں میں کتنا بنیادی فرق ہے بڑا غور طلب ہے ابھی کا اس سے یہ اہم سوال ہمارے سامنے آ جاتا ہے کہ دین میں امت کی تشکیل کا معیار کیا ہے یعنی کون شخص اس امت کا اس امت کا فرد بن سکتا ہے اسے سمجھنے کے لیے دو ایک مثالیں سامنے لائی بڑی بنیادی چیز ہے جیزانے مانیے غور سے سنیے شاید پہلی دفعہ آپ کے سامنے آئی ایک یہودی اس تعلیم کی صداقت پر ایمان رکھنے کا مدعی ہوتا ہے جو انبیاء بنی اسرائیل کو خدا کی طرف سے ملی تھی لیکن وہ اس سلسلہ انبیاء کو حضرت عیسیٰ سے پہلے ختم کر دیتا ہے وہ حضرت عیسیٰ کو ان میں شامل نہیں کرتا اس اعتبار سے وہ عیسائیوں سے الگ یہودی قوم کا فرد رہتا ہے لیکن جوں ہی وہ حضرت عیسیٰ کو بھی اس سلسلے میں شامل کر لیتا ہے وہ امت یہودیہ سے کٹ کر امت عیسوی میں شامل ہو جاتا ہے ایک عیسائی حضرت نوح سے لے کے حضرت عیسیٰ رحمت سلام تک تمام انبیاء کو مانتا ہے ان کی بائبل میں تمام انبیاء کا ذکر ہے وہ انہیں مانتا ہے لیکن اس سلسلہ کو حضرت عیسیٰ پر ختم کر دیتا ہے اسے ان سے آگے نہیں بڑھاتا جب تک وہ اس مسلک پر قائم رہتا ہے امت عیسوی کا فرد کہلاتا ہے لیکن جو ہی وہ اس سلسلے کو آگے بڑھا کر حضور نبی کم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لاتا ہے یعنی سلسلہ انبیاء کو حضرت عیسیٰ پر ختم سمجھنے کی بجائے ان کے بعد ایک اور نبی کی نبوت پر ایمان لاتا ہے وہ امت عیسوی سے کٹ کر امت محمدیہ کا فرد قرار پا جاتا ہے. یاد رکھیے یہ عیسائی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ایمان لانے سے حضرت عیسیٰ یا آپ سے پہلے کی انبیاء کی نبوت سے انکار نہیں کرتا انہیں بدستور نبی مانتا ہے لیکن پہلے یہ حضرت عیسیٰ کو اس سلسلہ کی آخری کڑی مانتا تھا اب یہ انہیں آخری کڑی نہیں مانتا اس سلسلے کو ان کے بعد بھی جاری سمجھتا ہے اور اسی بنا پر حضور نبی صلی یقم سلطن کی نبوت پر ایمان لاتا ہے اور پہلی امت سے کٹ کر ایک نئی امت کا فرد بن جاتا ہے ان حقائق سے واضح ہے کہ ایک شخص اس نبی کی امت کا فرد کہلاتا ہے جسے وہ سلسلہ انبیاء کی آخری کڑی سمجھتا ہے ہی وہ اس سلسلے کو آگے بڑھاتا ہے اس کا سلسلہ سابقہ نبی کی امت سے منقطع ہو جاتا ہے اور وہ اس کے بعد کے نبی کی امت کا فرض کراتا بال ساج دیگر